على ذلك الله احمد ابن السکن وبن القال و یہ حدیث 82 نمبر کی حدیث ہے ایٹی پیج نمبر 104 ہم لوگ یہ باب جو ہے قضاء حاجت کے آداب پڑھ رہے ہیں کہ اس میں سے قضاء حاجت کے لیے کن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے آج یہاں پر ایک ایسی حدیث پیش کی جا رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتائی ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے پھر میں بات بتاؤں گا آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی قضائے حاجت کریں یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہر ایک دوسرے سے دور ہو جائے پوشیدہ ہو جائے ہر ایک دوسرے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں شہر میں بیٹھ کر کے تصور نہ کرتے ہوں لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ دیہات کے رہنے والے ہوں گے تو وہاں پر یہ چیز پیش آ سکتی ہے کہ دو دوست آپس میں نکلیں دو عورتیں آپس میں نکلیں باہر ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر کیا کہتے ہیں آس پاس میں اور ہوتا بھی ایسا ہے بالخصوص جو ہے عورتوں کا مسئلہ ذرا ذرا جو ہے دیارت دیہاتوں میں اور ان علاقوں میں جہاں جو ہے گھروں میں جو ہے ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے وہاں ایسا ہوتا ہے تو اس لیے اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قریب قریب بیٹھے اور پھر ولاحدہ آپس میں بات بھی نہ کریں یعنی دور ہو جائیں اور آپس میں بات بھی نہ کریں اس لیے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ میں ڈال دیتی ہے اس بات پر اس عمل پر اللہ تبارک مطالعہ غصہ ہوتا ہے دیکھیے اسلام ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہے ہر زمان و مکان کے لیے ہے آج یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج اس کی کیا ضرورت ہے یہاں ضرورت نہیں ہے ان علاقوں میں ضرورت ہے جہاں یہ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو اسلام ہر زمانے کے لیے ہے ہر جگہ کے لیے ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے سب کے لیے آداب ہے یہاں بھی یہاں بھی آپ اگر محسوس کرتے ہو دیکھتے ہو اور ایسا ہوتا بھی ہے کمپنیوں میں ٹوائلٹس جو ہے اسٹینڈنگ والے بنے ہوتے ہیں اور آپس میں بالکل قریب قریب ہوتے ہیں آ? تو اس سے پردہ بے پردگی کا امکان ہوتا ہے ممکن ہے کہ دو آدمی اس ضرورت پوری کر رہے ہوں آپس آپ میں بات چیت بھی کر رہے ہوں تو اس سے بچنا چاہیے یہ اللہ تعالی کے غصے کا سبب ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے گویا کہ ایسا کرنا حرام ہے کس لیے اس لیے کہ اس میں بے پردگی ہوتی ہے قریب قریب بیٹھیں گے تو بے پردگی ہوگی ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نظر پڑے گی اس لیے شریعت نے اس سے روکا ہے آپ دیکھیے یہ حدیث امام احمد بن حمب ال رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور ابن السکن اور ابن القپان رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے وَهُوَ كَمَا قَالَا یہ حدیث ویسے ہی جیسا انہوں نے کہا یعنی یہ حدیث صحیح ہے آپ کی شرح میں یہ حدیث ضعیف لکھی ہے حافظ نے حجر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث معلول ہے اس حدیث کے اندر علت ہے اور علت بھی بیان کی لیکن حافظ ارشخ خلوان رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس حدیث کو ضعیب قرار دیا تھا لیکن پھر اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور یہ حدیث سلسلت الحادیث صحیح کے اندر 312 نمبر کی حدیث ہے یہ صحیح ہے اور مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور جس بات سے اس حدیث میں روکا گیا وہ بھی حدیث صحیح ہے یہاں پر آپ کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث گرچے معلول ہے تاہم دوسری صحیح حدیث احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سطر اعضا کو چھپانا واجب ہے اور اسی طرح سے نیز قضاء حاجت یعنی بول و براز کے وقت باہم گفتگو حرام ہے ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے جس کی طرف جو ہے یہاں پر تھوڑا سا اشارہ کیا ہے یہ حدیث کس تعلق سے ہے کہ دو آدمی آپس میں ایک جگہ قریب قریب بیٹھ کر کے ضرورت پوری نہ کریں اور بات بھی نہ کریں اس حدیث کے پیش نظر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے یا خیال کیا ہے کہ, کہ حالتیں ہاں قزائے حاجت کی حالت میں ضرورت پوری کرتے وقت پیشاب یا پاخانے کے حالت میں آدمی کے لیے گفتگو کرنا بھی منع ہے اور گفتگو کرنا بھی حرام ہے دیکھیں اگر کوئی آدمی سلام کلام کی گفتگو کرے تو بالکل حرام ہے اللہ کے ذکر و ازکار کے لیے کرے تو گفتگو حرام ہے اسی طرح سے قضاء حاجت میں بیٹھ کر کے موبائل آگیا اور وہاں پر ہاں آدمی نے ریسیور آن کیا تو کیا ادھر سے آواز آئے گی السلام علیکم رحمت اللہ پہلی آواز آئے گی آئے گی کہ نہیں تو اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہاں پر پھر ذکر اللہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے یا اسی طرح سے آدمی دینی کوئی بات کرے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کے کسی سے باہر سے کوئی باہر شخص ہو تو اس طرح کی یہ عمل اور اس طرح کا یہ عمل اور یہ گفتگو منع ہے البتہ بقدر ضرورت آدمی گفتگو کر سکتا ہے یا کسی چیز کا دباب جواب دے سکتا ہے کو, کوئی بات کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی ٹوائلٹ کے اندر گیا کوئی ایسی چیز مثال کے طور پر ہاں مثال کے طور پر کسی کی والدہ گھر میں ٹوائلٹ میں چلی گئی اور جو ہانڈی ادھر چڑھی ہوئی چھوٹی بچی چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ ہے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چولہے کے پاس جا کر کے کچھ اس طرح سے حرکت کرے تو عورت کو ضروری ہے کہ وہ بولے گھر میں کوئی ہو تو بڑا ہو یا شوہر ہو تو وہاں پر کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ کام کر دو اس طرح کی ضرورت کے وقت گفتگو کی جا سکتی ہے یہ حرام نہیں ہے یہ گفتگو حرام نہیں ہے البتہ بلاوجے کی گفتگو یا اسی طرح سے دینی گفتگو یا اسی طرح سے آج کے دور میں موبائل ریسیو کرنا یہ ایک حالت اس میں جو ہے منع ہے کیونکہ اس میں کیا ہے ذکر اللہ کی بات آ جائے گی تو یہ ادب بھی بڑا اچھا شریعت نے سکھایا ہے آگے چلیے وان ابھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مشہور حدیث مشہور ابھی ہیں اور پیچھے ان کے بارے میں گفتگو گزر چکی ہے قال اس میں تین ادب سکھائے گئے ہیں اس حدیث کے اندر اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کرنے کی حالت میں کوئی شخص مرد اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے حالتیں پیشاب کرتے وقت خاص کر کے مرد اپنی کیا شرمگاہ کو نہ پکڑے یعنی داہنے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے ضرورت پڑتی ہے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے ایسا کرنے کی تو داہنا ہاتھ نہ استعمال کریں ایسے ضرورت پڑتی ہے آدمی کیا کہتے ہیں پیشاب آدمی نے کرنا شروع کیا ممکن ہے کہ اس کا پیشاب دور جا رہا ہو چیٹ پڑنے کا امکار ہو تو اس کو جو ہے سنبھالنے کے लिए آدمی جو ہے ہاتھ استعمال کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دائنا ہاتھ کا استعمال کرے سلحا دیکھیے کس طرح سے شریعت نے ہم کو جو ہے سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے دوسرا ادب جو سکھایا بےمی نہیں آدمی استنجا کرنے میں پانی استعمال کرنے میں ڈھیلا استعمال کرنے میں اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے پہلا ادب ایک دوسرا ادب تھا دوسرا ادب یہاں پر یہ ہے کہ آ, صفائی کے لیے اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے کیونکہ داہنا ہاتھ اچھی چیزوں کے استعمال کے لیے مبارک چیزوں کے استعمال کے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال کے ہے بائیں ہاتھ آدمی استعمال کر لے سفائی ستھرائی کے لیے اللہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری آ جائے دائنے ہاتھ, میں, ہاتھ ایسا, آ, لگ جائے یا ہو یا آ, کوئی ایسی مجبوری ہو مجبوری صورت الگ چیز ہے مجبوری والی حالت ایک الگ چیز ہے لیکن آ, عام حالات میں داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے پیشاب اور پاخانے کی صفائی کے لیے تیسرا ادب ہے ولاسل پانی پیتے وقت آدمی برتن میں سانس نہ لے پانی پیتے وقت یعنی پانی پینے کی حالت میں برتن میں سانس نہ لے گلاس میں آدمی پانی پی رہا ہے اب اسی میں سانس ہاں ظاہر سی بات ہے منہ استعمال کر رہا ہے ناک سے آدمی سانس لے گا تو برتن میں سانس نہ لے کیونکہ طبی نقطہ نظر سے یہ آ, نقصان دہ ہے کیونکہ آدمی جب سانس لیتا ہے باہر کرتا ہے اندر کرتا ہے تو اس کے اس کی سانس کے ساتھ کچھ جراثیم ایسے نکلتے ہیں جو پانی میں پڑ جائیں گے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے اس لیے شریعت نے منع فرمایا ہے دیکھیے ممکن ہے یہاں پر شریعت نے جس بات کا لحاظ کیا ہے کہ پانی پینے کی حالت میں ممکن ہے کہ پانی پیتے وقت جراثیم زیادہ اس طرح کے خطرناک قسم کے نکلتے ہوں کیونکہ دیکھیں عام حالات میں آدمی سانس لیتا ہے سانس لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لیکن پانی پینے کی حالت میں کہ ایک پانی جا رہا ہے اس سے میدے کے اندر پانی پہنچ رہا ہے اور اس حالت میں ممکن ہے کہ کچھ خاص قسم کے جراثیم نکلتے ہوں اور بھی نقطہ نظر سے بھی یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ اس سے جو ہے نقصان نقصان دہ جراثیم نکلتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا ہے اس سے اور اگر آدمی کو پانی پیتے وقت دوسری حدیث میں ہے کہ پانی آدمی تین سانس میں پیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی پانی پی لے گلاس منہ سے ہٹا لے باہر سانس لے اور پھر اس طرح سے پانی پیے تو یہ ادب بھی یہ تینوں آداب دو کا تعلق جو ہے کس سے ہے رضائے حاجت سے ہے اور ایک کے اندر ایک تیسرا ادب بھی پانی پینے کا ادب بیان کیا گیا ہے جی نہیں کوئی ایسی کوئی ایسا تعلق تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حاجت اور پانی پینے کے تعلق سے لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے بیان فرمایا ہے ممکن ہے کہ بیان کرتے وقت کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہی ہو لیکن ایسا بہت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر کئی کئی اہم باتیں نقل کرتے بیان فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تین باتیں بیان فرمائی اتقلہ ہے تما کن وہ صحیح اطلاح صنت عطم وخالتبلکن حسن کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو ایک بات دوسری بات کہ گناہ ہو جائے تو نیکی کی کر لو تیسری بات کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ ظاہری طور پر تینوں کا موضوع الگ ہے بہت ساری حدیثیں ایسی آتی ہیں اسی وجہ سے امام بخارج رحمۃ اللہ علیہ جس جو اس طرح کی حدیث ہوتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو کئی کئی بار ذکر کرتے ہیں آ, اب دیکھیے اس, اس کو ہو سکتا ہے تین بار ذکر کرے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یا اس سے زیادہ میں ذکر کریں ایک تو اس میں کہاں پہلے, پہلی بات جو تھی کہ پیشاب کرنے کی حالت میں آدمی پیشاب کیا کہتے ہیں اپنے اپنی شرمگاہ کو مرد اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے ایک بات اس کو اس کا ایک الگ باب اور ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرا کیا کہتے ہیں داہنے ہاتھ کا استعمال نجاست کی صفائی کے لیے اور تیسری بات جو ہے برتن میں سانس لینے کے تعلق سے تو تین باتیں ہیں تین جگہ ذکر کی تو اللہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن میں کئی کئی باتیں باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موضوعات کو ذکر کیا ہے تو کوئی ایسا خاص تعلق اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آگے وہ حدیث جس کا جس کی طرف اشارہ کیا تھا بتایا تھا پہلے وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجی برجيع او عظم من راح مسلم حضرات سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے تھے دین حق کی تلاش میں یہ نکلے پھر نصرانی بن گئے اور پھر کئی نصرانی علماء سے اور راہبوں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے اور ان کی عمر بتائی جاتی ہے کہ یہ ڈھائی سو برس کے یا ساڑھے تین سو برس ان کی عمر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور جو نشانیاں انہوں نے سنی تھیں اور سیکھی تھیں تو کے اندر وہ نشانیاں تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور آخری نشانی جو سب کچھ دیکھ لیا اس کے بعد آخری نشانی رہ گئی تھی کون سی نشانی محر نبوت مہر نبوت جو ہے رہ گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہتے ہیں نشانی بھی دکھا دی اور تب انہوں نے کلمہ شہادت کا اعلان کیا شد اللہ علیہ اللہ و شد اللہ محمد رسول اللہ یہی وہ صحابی ہیں جن کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھو دی تھی جب چاروں طرف سے امکان تھا کہ مدینہ پر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کر رہے ہیں اور اندرونی طور پر یہودی جو ہے سازش رچے ہوئے ہیں باہر کے لوگوں سے کافروں سے ملے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ اپنے یہاں جنگی چال چلا کرتے تھے اس طرح سے بڑی خندق کھود لیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے سے خندق کھو اور اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا انہی پر اعتراض کرتے ہوئے ازراہ مزاق یہودیوں نے کہا تھا کہ سلمان یہ کیسا نبی ہے تمہارا جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے قزائے حاجت اسنجا اور پیشا پر پہانے کے آداب بتاتا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو ایسا ہی جواب دیا کہ ہاں ہمارے نبی ایسے ہی ہیں جو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے آداب کو بھی بتاتے ہیں پاخانے اور پیشاب کے آداب بھی ہم کو بتاتے ہیں اور ہمارے نبی نے تازہ تازہ یہ باتیں ہم کو بتائی ہیں کیا بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ ہم پیشاب یا پاخانے کی حالت میں ہم قبلے کا رخ کریں یا پر صرف رخ کرنے کا یعنی چہرہ کریں اس طرف دوسری حدیثیں آئیں گی کہ اس میں پیٹھ کرنے کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے تو یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب اور پاخانے کی حالت میں قبلہ کا رخ کرنے سے منع فرمایا ہے ایک بات دوسری باتن <بِلْيَمِين> یہ کہ ہم استنجا داہنے ہاتھ سے کریں دونوں کے لیے چھوٹے اور بڑے دونوں استنجا کے لیے جو ہے داہنے ہاتھ کا استعمال کریں دوسری, دوسری بات تیسری با, دو باتیں ہو گئی تیسری بات کیا ہے او انتنجیا بے اقلمتی احجار اور اگر ہم پانی کے بجائے ڈھیلے کا استعمال کریں پتھر کا استعمال کریں تو اس بات سے ہم کو روکا ہے کہ ہم تین پتھروں سے کم میں جو ہے تی, تی, استنجے کے لیے یا کہہ لیجئے کہ استجوار کا لفظ آتا ہے صفائی کے لیے تین سے کم پتھر استعمال کریں اس سے بھی ہم کو روکا ہے او ان نستنجیا بےرجین او آگمن چوتھی بات یا یہ کہ ہم یا یہ کہ ہم صفائی کے لیے ہڈی کا استعمال کریں یا یہ کہ گوبر کا استعمال کریں روس کا لفظ بھی آتا ہے اور رجیع کا بھی لفظ آتا ہے یعنی اس میں جو ہے سارے جانور آ جائیں گے یعنی گھوڑا اور جو کیا کہتے ہیں گائے بھینس بکری سب سارے جانور آ جائیں گے یعنی جانور کے فضلے سے فضلے سے استنجا کریں یا صفائی کریں یا اسی طرح سے ہڈی کا استعمال کریں اس میں مسلحت کیا ہے اس میں مسلحت یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا اس کی صفائی کے لیے ان دونوں چیزوں سے روکا ہے آگے حدیث آئے گی جس میں ان دونوں چیزوں کے استعمال کی نہ استعمال کرنے کی وجہ بھی بیان کی ہے اور وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے اور ایمان لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر جاتے ہوئے اپنے تعام کے بارے میں اپنے کھانے کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا کھانا کیا ہوگا اور ہمارے جانوروں کا کھانا کیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہڈی کھائی ہوئی تفر اللہ انسان کی ہڈی سے نہ سمجھیے گا ہاں کہ انسان جو گوشت استعمال کریں گے اس کی جو ہڈی بچے گی وہ تمہاری غذا ہے اور جو جانور انسان استعمال کرتے ہیں خاص کر کے جو جائے جن جانوروں کا گوشت دکھایا جاتا ہے حلال جانور جو ہیں ان کے ان کی مینگنی اور ان کا گوبر تمہارے جانور کا کی خوراک ہوگی اس طرح لخص صاحب اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے بچے گا کیا یعنی ہم تو ہڈی سے پورا گوشت استعمال کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا بچے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر گوشت وغیرہ اور زیادہ چڑھا جی... لگا دیا جاتا ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں جو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن نے جن نے پوچھا بھی اور ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو اس کو خراب کر دیتے ہیں یعنی اس کو اپنی قضاء حادت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو صفائی کے لیے استعمال کرنے سے منع کرنا ہے بات سمجھ میں آ کہ کیا وجہ ہے جی یہاں پر یہی لفظ ہے یہی لفظ ہے اس لیے گرچے صفائی ہو جائے ایک سے دو سے ہو جائے لیکن تین ڈھیلے کا استعمال واجب ہے ضروری ہے اور اگر تین سے نہ صفائی ہو تو اس سے زیادہ پانچ سات تاک کا خیال رکھتے ہوئے آدمی ڈھیلا استعمال کر سکتا ہے اور کوئی سوال ایک بات یہاں پر آگے اور حدیثیں آ, آ, آ رہی ہیں ان کو بتانے کے بعد پھر میں ہم اس مسئلے پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ استقبال قبلہ والی بات جو ہے اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں جی استنجا خانے میں آدمی تھوک سکتا ہے ناک صاف کرتا ہے کر سکتا ہے سانس لے سانس تو لے گا ہی تو کوئی حرض نہیں جی اس کی حالت میں بھی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس لیے منع نہیں کیا گیا تو وہ چیز سمجھ لیجیے کہ جائز ہے جن چیزوں سے نہیں روکا گیا ہے وہ چیز کر سکتے ہیں اگلی حدیث ہے بلی سب آتی میں ابھی ایوب ساتوں کے یہاں یہ حدیث ہے چاہ تو کیا یعنی کتب ستا اور امام احمد بن حنبل مسرد احمد بن حنبل اس میں ہے لا تستقبل القبلتا بغایتن اوبول ولا تست روحا ولاقن او اربو کے پیشاب یا پخانے کی حالت میں نہ تو قبلے کا استقبال کرو نہ تو اس کی طرف منہ کرو ولا تستدبروها اور نہ تو قبلے کی طرف پیٹھ کرو اس حالت میں بولا شر رکو لیکن یا تو تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو کوئی اعتراض جی جی اس کا جواب بعد میں دیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ نہ کرو نہ پیٹ کرو لیکن پشچم کی طرف کر لو یا پورب کی طرف کر لو جی یہ مدینہ والوں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق یا, یا کیا کہتے ہیں مغرب میں نہیں پڑتا یا مشرق میں نہیں پڑتا ہے یہ ان کے لیے ہے مدینہ والوں کے لیے یا ان تمام جگہوں کے لیے جہاں کا قبلہ جو ہے مشرق یا مغرب میں نہیں پڑتا ہے مشرق میں بھی کسی کا قبلہ پڑتا ہے جی بتا آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ادھر ہے اس طرف سے مکہ سے اس طرف ہے مغرب میں ہے سب کا قبلہ گا تو یہ مدینہ والوں کے ہے اس میں ایک بات کا اضافہ ہے کیا پچھلی حدیث میں تھا کہ رخ نہ کرو اس حدیث میں کیا ہے پیڈ بھی نہ کرو ٹھیک ہے ایک حدیث اور ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے حافظ رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نہوں فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت سے اپنی بہن کی چھت پر چاہا گھر کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے اور آپ کی پیٹ کدھر تھی قبلے کی طرف آپ کا رخ کدھر تھا شام کی طرف تھا تو پیٹ کدھر ہوگی قبلے کی طرف اب کتنی حدیثیں آ گئی تین حدیثیں اور یہ حدیث جو ہے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہے تو اس سلسلے میں صحابہ کے یہاں تین رائے پائی جاتی رہی ہیں اس میں راجے بھی بتاؤں گا میں آپ کو ایک تو کچھ صحابہ اکرام کہیں بھی نہ میدان میں اور نہ بنے ہوئے ٹوائلٹس میں بنے ہوئے حمامات میں کہیں بھی قبلے کے رخ کرنے کے قبلے کی طرف رخ کرنے کے یا اس کی طرف پیٹ کرنے کے قائل نہیں تھے یعنی منع کرتے تھے وہ کہ نہ تو میدان میں صحرا میں کر سکتے ہیں ایسا اور نہ بنے ہوئے ٹوائلٹ میں کر سکتے ہیں کہیں بھی نہیں کر سکتے دوسرے صحابہ اکرام کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حکم جو ہے کس کے لیے ہے میدان میں میدان کا حکم ہے لیکن اگر بنے ہوئے ٹوائلٹ سے ہوں اس طرح سے بنے ہوئے ہوں اگر قبلہ کی طرف رخ ہو رہا ہو یا پیٹ ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تیسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رخ کرنے کے قائل نہیں تھے لیکن پیٹ کرنے کے قائل تھے پہلی والی جو حدیث پیش کی گئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے لاتس تقبل القبلتا بگایت کہ قبلے کا رخ قبلے کی طرف اس حالت میں رخ نہ کرو ممکن ہے ان صحابہ کو یہ حدیث بعد والی جو استعدار والی ہے پیٹھ والی حدیث نہ پہنچی ہو ہے کہ نہیں تو اس میں راجح بات یہ ہے راجح بات یہ ہے کہ پیشاب اور پخانے کے لیے قبلے کا رخ قبلے کی طرف رخ یا اس کی طرف پیٹھ کہیں بھی نہ کی جائے کہیں بھی نہ کی جائے البتہ یہ کہ اگر کہیں مجبوری آدمی کی ہو تو یہ ایک الگ بات ہے سمجھ رہے ہیں تاکہ قبلے کا احترام کیا جائے اور جو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو دیکھا گیا تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کوئی وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری نہیں ہو ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے یہ کہا جائے گا کہ اگر بنے ہوئے ٹوائلٹس میں کوئی کر لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا اس حدیث کی روشنی بہتر اور افضل ہے کہ نہ کیا جائے سمجھ گئے یہی پر ایک بات اور ذکر کر دوں بہت سارے بھائی لوگ جو ہے بڑا اعتراض کرتے ہیں دو باتیں ذکر کروں گا ایک تو لوگ جو ہے پوچھتے ہیں یا اگر کبھی کسی نے کر لیا ایسا تو اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا قبلے کی طرف آپ پاؤں کر کے سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیا فتویٰ ہے جی سو سکتے ہیں دوسرے لوگ بھائی صاحب عرفیت بتا رہے ہیں کہ جہاں جیسا اگر لوگ جو ہے قبلہ کی طرف پیر کرنے کو معیوب نہ سمجھتے ہوں تو وہاں کر سکتے ہیں اور جہاں ہم آیو سمجھتے ہو وہاں نہ کریں آپ کیا بتا رہے ہیں سکتے کر سکتے ہیں اور کوئی صاحب کوئی فتوا جی میدان میں نہیں کر سکتے ہیں گھر میں کر سکتے ہیں یہ تین فتوے آپ لوگوں کے آ گئے جبکہ اس تعلق سے کوئی بھی حدیث نہیں ہے قبلے کی طرف مفت کیا کہتے ہیں پاؤں کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث نہیں جب حدیث نہیں ہے روکا نہیں گیا ہے تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے تم کو روکا ہے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے آزاد چھوڑ دیا ہے تو جن چیزوں کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے تو اس میں آزادی ہے اس کے سلسلے میں پوچھ کر کے سوال کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو سمجھ گئے اس لیے جب نہ کرنے کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی بیاد, کوئی حدیف نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی طرف سے فتوا جڑتے ہیں کہ ہاں نہیں کرنا چاہیے آ? اب آپ دیکھیں آپ مثال دیتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی کی طرف آپ پاؤں کریں گے تو اس کو کیسا لگے گا آ? یہی سوال میں کرتا ہوں کسی کی طرف آپ پیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس کو کیسا لگے گا تو جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کرنا بےدبی ہے ویسے پیٹ بھی کرنا تو بےدبی ہے تو پیٹھ کیوں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد چہرہ جہاں ہے صاحب کرام کی طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں قبلے کی طرف پیٹ ہوتی تھی اور پھر آدمی چلنے پھرنے میں ہاں قبلے کی طرف پیٹ کرتا ہے کہ نہیں پیٹ کرتا ہے خانہ کعبہ کی طرف بھی پیٹ پھیر کر کے جاتا ہے کہ نہیں ایک جگہ نہیں جاتا ہے مسلمان کہاں درگاہ پہ بابا کے مزار پہ کھا، کھا، کھا، کھا، کھا، کھا پیچھا نہیں کرتا ہے ہم لوگ الہ میں پڑھتے تھے تو بالکل مدرسے کے سامنے ایک اونچی قبر بنائی گئی تھی اور اتفاق یہ تھا کہ بہت اونچی جگہ پر تھی اور باؤنڈری بھی نہیں لگی تھی تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کئی لوگ جو ہے بابا کی مزار پر خوش کر کے پیچھے پیچھے جاتے ہم لوگ دعا کرتے اللہ گر جائیے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تو دیکھیں پاؤ کرنے کے سلسلے میں جب کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر آزادی ہے اس میں اس کو بیادبی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں پاؤں جو ہے بےدبی ہو رہی ہے مسجد میں اگر کوئی پاؤں کر لیتا ہے جیسے کہ اپنے صادق قاسم صاحب بیٹھے ہیں تو لوگ اعتراض کر دیں گے دیکھو یہ بہت قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں دیکھو قبلے کی طرف بیادبی کر رہے ہیں ہاں اگر قرآن سامنے رکھا ہو تو نہیں کرنا چاہیے بعض مسجدوں میں قرآن کے ریک پر لکھا ہوتا ہے کہ قرآن کی طرف پاؤں نہ کرو یہ الگ بات ہے ایک بات اور جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکے گا اس کا تھوک قیامت میں اس کے چہرے پر ہوگا ہاں؟ کتنے لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں بہت کم لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں اور مسجدوں میں اپنے ہاں کھڑکیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف جو کھلی ہوئی ہوتی ہے تو مسلم ہاں کھڑکی ہی سے اپنا تھوک اور کھکھار اور جو بلغم وغیرہ نکال دیتے ہیں باہر کر دیتے ہیں تو دیکھیے یہ غلط ہے ہاں اس پر اگر کسی سے غلطی میں ہو جائے تو توبہ کرے توبہ کرے جان بوجھ کر کے حدیث سن لینے کے بعد قبلے کی طرف تھوکنا بلغم ٹھیکنا یہ درست سے نہیں ہے حرام ہے جب وعید آ جائے تو وہ کام وہ عمل کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے اس لیے خیال کرنا چاہیے ٹھیک ہے نباز سمجھ میں آ گئی جی ایک منٹ ایک ایک آدمی ہاں جی تو ایسے نہ تھوکے نیچے تھوکے جی नीचे جی ہاں روخ نیچے ہونا چاہیے جی ادھر کوئی سوال جیسے ایسی کوئی حدیث نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں گناہ کا کام ہے لیکن ایسی کوئی عزیز نہیں جی ہاں جی جاوید صاحب بتا رہے ہیں جاوید صاحب جی جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی بیمار ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اب اس کو نماز پڑھنی ہے تو ٹبلے رخ قبلہ رخ اگر وہ ہونا چاہتا ہے لیٹا لیٹا ہے بیٹھ نہیں سکتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کا روح جو ہے اس کا پیر قبلے کی طرف کرنا پڑتا کر دیتے ہیں اور اس کا سر جو دوسری طرف ہوتا ہے تو اس طرح بھی اس کا پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتا ہے اگر بے وحمتی اور اس کی بات ہوتی تو کسی اور طرف اس کا پیر کیا جاتا تو دیکھیے جو حدیث نہیں ہے ممانات نہیں ہے ایک بات جو انہوں نے پتے کی بات کہی ہے انہوں نے کیا بھائی سہیل بھائی نے کہی کہ ایک بات ذکر کی کہ عرف عام کا خیال کیا جائے عرف عام کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آئی کہ دیکھیں قرآن حدیث پر عمل کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آدمی اس کی بڑی بات اور جو توحید کی بات ہوتی ہے صحیح بات نہیں سنتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو اس کو ناپسند کرتا ہے है? اس کو ناپسند کرتا ہے وہ بے حرمتی سمجھتا ہے اور ہم اس کو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ اس کے عقیدے میں خرابی ہے شرک کرتا ہے مزار کا اس طرح سے اس کے غلط عقیدے ہیں تو آپ زبردستی نہ کریں کہ نہیں ہم اس سے جو ہے اس کو اس کے سامنے یہ ثابت ہی کریں گے کہ قبلے کی طرف رخ کر کرنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے اب اس عمل سے باز آ جائے. ہاں؟ اگر آپ کہیں آپ کا رخ سونے کا رخ اور پلنگ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو رہا ہے آپ بتا لیجیے تاکہ آپ کی بات وہ صحیح سنیں کہ چلیے آپ ٹھیک کریں آپ ہی کی بات صحیح ہے ہم مان لیتے ہیں ہم اپنا رخ الگ کر لیتے ہیں ہاں? ہم آپ اس کو بات سکھا دیں بات بتا دیں صحیح بات تاکہ وہ جو عقیدے کی بات سن لے صحیح بات سن لے حرام سے بچنے لگے حلال والی بات آپ کی سنے لیکن ایک بات کی وجہ سے اب وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا آپ کی جو اچھی بات بھی ہوگی جو توحید والی بات ہوگی وہ بھی نہیں سنے گا ہے کہ نہیں تو اس طرح کے مسلحت کا یہی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں کچھ ایسی سنتوں کے بارے میں کچھ ایسی سنت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو کہیں آپ کو اپنا فرض بتانے کے لیے اسلام کا فرض بتانے کے لیے واجب بتانے کے لیے آپ کو سنت چھوڑنا پڑے پڑے ہے کہ نہیں مسلحت آپ سامنے رکھے یہ سمجھوتے کی بات نہیں ہے کہ ہاں آپ کسی سے غلط بات پر سمجھوتا کریں لیکن یہ ہے کہ کسی سنت کو کیا کہتے آپ کو اگر چھوڑنا پڑے فرض بتانے کے لیے واجب بتانے کے لیے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں بات میری سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو اعتراض ہے میری اس بات پر رسول صاحب جی بات جی کرنے کے بجائے اور بات ہاں ہو سکتا ہے لیکن کہیں اگر درگھر کرنے کی سبھیل کوئی نہ ہو تو کیا کریں آپ تو وہاں پر جو ہے دیکھیے بڑی بات کو بتانے کے لیے اور شریعت کا ایک قاعدہ بھی ہے اصول بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں ہوں کچھ اس طرح سے ہے کہ بڑی بات کو بتانے کے لیے تو اور اسلام میں سکھایا بھی کیا ہے تدریج بھی ہے مسلحت بھی ہے ہر اعتبار سے چلیے تو یہ مسئلہ قبلے والا سمندھ میں آ گیا جی لوگ جو ہیں ہیں کو کرنے کے کہتے جناب ہے ہاں یہ دیکھیے وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے نہیں ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے خاص کر کے اگر کوئی بڑا ہے اس کے لیے یا اسی طرح سے سسر جی ہیں یا والد صاحب ہیں تو ان کے لیے لوگ قبلہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے لفظ سے بات یاد آئی کہ قبلہ و کعبہ بھی کہہ دیتے ہیں پرانے زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے قبلہ و کعبہ محترم جناب فلاں صاحب تو یہ قبلہ و کعبہ کا استعمال درست نہیں ہے گرچہ یہ کیا کہتے ہیں اردو زبان میں اہل فارس کی طرف سے یہ اس طرح کے آداب اور القاب آئے ہیں ہاں لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا قبلہ اکعبہ ہمارا بس ایک ہی ہے ہاں و اکعبہ ایک ہی ہے اور وہ ہے خان کعبہ اور کوئی دوسرا قبلہ و کعبہ نہیں آپ اس کے ادب اور احترام کے لیے کچھ دوسرے لفظ استعمال کر،, کر سکتے ہیں قابل احترام محترم اس طرح کے الفاظ شریعت میں ہیں استعمال کر سکتے ہیں جی تو بات واضح ہو گئی قبلے کی طرف رک کرنے کے تعلق سے چلے یہیں تک بات رکھتے ہیں سوالات کر لیجئے جی دیکھیے دلیل آپ نہ مانگیے دلیل ہم مانگیں گے کہ کہاں منع کیا گیا ہے دلیل ہم مانگیں گے آپ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ہم کہیں گے دلیل دیجیے آپ ہاں آپ یہ نہیں کیا کہتے دلیل مانگیں گے کہ ہم کو دلیل لائیے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبلے کی تربیا صاحبہ پیر ہاں اب کیا کہتے ہیں پیر کیا کرتے تھے ہاں آپ منع کر رہے ہیں آپ دلیل دیجیے سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ عبادات میں یہ ہے عبادت میں یہ ہے کہ اس کے لیے ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ عمل کیا ہے تو ہم کریں گے لیکن معاملات ہیں دوسرے مسائل ہیں تو اس میں منع کرنے کی دلیل چاہیے کہ آپ منع کرتے ہیں تو ہم کو آپ جو ہے دلیل دیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں شب برات سے روکا گیا ہے کہاں محرم منانے سے روکا گیا ہے ہم کہیں گے ہاں روکا گیا ہے کہاں روکا گیا ہے مناحد جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو دین میں نہیں وہ رد ہے لیکن معاملات ہیں کھانا پینا ہے اور کیا کہتے ہیں معاملات ہیں اس کے لیے کیا کہتے ہیں منع کرنے کی دلیل چاہیے ورنہ تو یہ سب ساری چیزیں جی جی کیسے کیا پھر سے سو سوال رکھو جی جی جی جی جی ہاں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ہے پاؤں کرنے کو بے ادبی سمجھتا ہے اور احترام میں پاؤں ادھر نہیں کرتا ہے تو کیا یہ غلط ہے دیکھیں جب شریعت میں اس کا کچھ وہ نہیں ہے تو آدمی کے دل میں ایسا خیال نہیں لانا چاہیے لیکن اگر کیا کہتے ہیں کوئی کسی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے تو اس کو وسوسہ سمجھے ختم کر دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ علی وسلم السلام علیکم اللہ.